ہر معاسیت کفر اور شرک ہے اگرچہ قانون کی سطح پر بڑے اس کے اندر فرق و تفاوت ہے اور بڑا اس میں احتیاط کا تقاضا ہے تقسیم جو ہے یوں ہی نہیں ہے کہ آسانی سے جو ہے کفر کے فتوے جو ہے انسان لگاتا پھرے آپ ہاں کسی شے کے بارے میں کہہ سکتے بھائی یہ چیز کفر ہے یہ چیز جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے یہ فیل یہ خیال یہ عمل یہ کفر اور فسق اور فجور اور شرک اس کے ساتھ ڈانڈے ملتے ہیں شخص معین کا معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا بہرحال یہاں پر تین چیزوں کا اطلاع کیا گیا ایمان کے مدے مقابل و کر رہا یہ لئی کبل کف رول یہ ہیں وہ لوگ کے جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے رشت سے ہم کنار ہونے والے اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے والے ہوں گے اور فضلا من اللہ ایک مستقل آیت آ رہی ہے ذرا نوٹ کیجئے یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت انعام ہے اس کا یہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں یہ کیفیت اگر کسی کو اپنے دل میں ملے نظر آئے جیسے کہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاسات کا سیتوں کا مسرت کا حسنتوں کا فالتہ مومن جب کبھی کوئی اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہو اور اگر کوئی برا کام تم سے ہو جائے کسی اور جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھو تو تمہیں رنج ہو افسوس ہو تو تم مومن ہو شکر کرو اللہ کا کہ تمہارا ضمیر بیدار ہے تمہارے اندر ایمان ہے تبھی تو یہ تمہیں افسوس اور رنج ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ, یہ غلط حرکت کیسے سمجھد ہو گئی اس کو اللہ کا فضل سمجھے یہ کیفیت جس کو بھی میسر آئی ہے ایمان حقیقی جس کو بھی ملا ہے وہ اللہ کا فضل سمجھے فضلا من اللہ و بنعما اور اگر کسی کے باطن کی یہ قلم ماہیت ہو چکی ہے کہ واقع دل ایمان اسے اتنا محبوب ہے باد صاحبہ کے بارے میں واقع آتا ہے بس آتے تھے جیسے ہمارے دلوں میں کبھی وسوسے آ جاتے صحابہ کرام کے بھی وسوسے آ جاتے تھے بعض صحابہ نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور بسا اوقات ہم اپنے دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بڑھ کر ہمیں یہ شے عزیز ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے اتنی بری باتیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں اتنی بری اس قدر ہمیں کوفت ہوتی ہے کہ ان باتوں کو زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہلکی بات یہ ہے کہ ہمیں جلا دیا جا انہوں نے فرمایا کیا واقعی تم یہ محسوس کرتے ہو ان کہا جی ہاں یہی ہماری کیفیت ہوتی فرمایا فضا ایمان یہی تو ایمان ہے تمہارے نفس نے وسوسہ اندازی کیے الجی یوس یوسوس فی صدور الناس من جنت والناس لیکن یہ جو رد عمل ہوا ہے تمہاری طبیعت کے اندر کہ تمہیں اس پر اتنا رنج ہو رہا ہے اس کو تم نے اتنا ناپسند کیا ہے کہ موت تمہیں ہلکی نظر آ رہی ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ تم اسے زبان پر لاؤ تو معلوم ہوا ایمان ہے تبھی تو یہ کیفیت ہے فضاکل ایمان یہی تو حقیقت میں ایمان فضل من اللہ و نعما اللہ کا شکر ادا کرو یہ فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے اس کی انعام ہے اس کا واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی علیم ہے سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے کمال حکمت والا وہ جس کو بھی نوازتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر نوازتا ہے وہ جانتا ہے جیسے کہ وہ آئے تو بھی میں نے آپ کو پچھلے نشست میں اس کا تذکرہ کیا تھا ان اللہ یا مرکمن تو عدال امانات اللہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انعامات نا اہل لوگوں کو نہیں دیتا اہل لوگوں کو دیتا ہے تو جو اہلیت ہے تمہارے اندر کوئی اللہ تعالیٰ اہلیت دیکھتا ہے تو تمہیں نوازتا ہے اس لیے فرمایا وہ اس کی علم کی بنیاد پر ہے اللہ علیم الحکیم اپنے علم کامل حکمت بالغہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور انعامات سے سرفراز فرماتا ہے جن کو فرماتا ہے اب اس کے بعد وہ جو دو حکم میں نے ارض کیا تھا کہ بڑے ہیں ان میں سے دوسرا حکم آ رہا ہے وہ ان کا فتح من المو منی نخت اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو تم پر لازم ہے تمہارا فرض ہے کہ ان کے مابین صلح کراؤ پائم بغت اہدا ہما الخرا پھر اگر زیادتی کرے زیادتی پر مصر رہے زیادتی پر اڑا رہے ان میں سے ایک دوسرے پر فقات التی تبغی تو جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرتا ہے حتہ تفیع علا عمد اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف فنفات پھر اگر وہ لوٹ آئے رجوع کر لے فاصلے ہو بین ہوں مابعاد واپس تو پھر ان کے درمیان سلاح کرا دو عدل کے ساتھ اور دیکھو انصاف سے کام لو ان اللہ یحق المق سے اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان نمل مومنو نہ ایمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصلے بینا خو تو اپنے دو بھائیوں کے ماں بین صلاح کرا دیا کرو اپنا فرض سمجھو لازم سمجھو اپنے اوپر کے ان کے ماں بین مصالحت کراؤ وقت اللہ لال نقل ترحمون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے میں نے ارض کیا تھا کہ اس میں سے ایک آیت جو ہے در حقیقت ایک حکم پر مشتمل ہے دوسری آیت انمل مومنکمت الفاظ بینا خوب وط تک اللہ لال نقت الحمون یہ در حقیقت ان دو بڑے احکام اور چھ چھوٹے احکام کے مابین یہ ان کو جوڑنے والی آیت ہے کہ اصل میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی یہ اقوام باہمی جو مسلمانوں کی ہے اسی کا تقاضہ یہ ہے جو اوپر بیان ہوا اس سے پہلی آیت میں کہ اگر ان میں کہیں اختلاف ہو جائے اختلاف جو ہے رفع کراؤ اور اسی کا تقاضا ہے جو اگلی دو آیتوں میں آ رہا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کی ایب چینی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں سوئ زل میں مبتلا نہ ہو جاؤ خام خود کوریت کے اندر نہ لگے رہو راس لوگوں کے جاننے کے در پہ نہ رہو وہ چھ احکام اور یہ دو احکام ان کو جوڑنے والی جو انگوٹھی کا نگینا ہے جو وہ در حقیقت یہ آئے ہے ان المومنون مومنون اخوت ان ہو بینا خواہ کو تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جیسے دو حقیقی بھائیوں میں اگر کہیں کوئی لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے اگر کسی انسان کے اندر اس کی فطرت صحیح ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ مصالحت کرائے دو بھائیوں کو لڑتے دیکھ کر خوش ہونا یہ در حقیقت انسان کی فطرت کے وسط ہونے کی علامت ہے فطرت اگر صحت پر بر برقرار ہے تو اس کے اندر لازمن جذبہ پیدا ہوگا کہ ان بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے رفع کرائی جائے کوئی مغالتا ہو گیا دور کیا جائے یہ اس جذبے کے تحت تمہیں عمل کرنا چاہیے ان تمام احکام پر اب آئیے وہ ایک آیت جو ہے اس میں ذرا دیکھیے بڑی گمبھیر آیات میں سے قرآن مجید کی بڑی پروفاؤنڈ آیات میں سے ایک آیت میں پورا ضابطہ ہے پورا قانون ہے اس کو اگر آپ اگر شکوار اور دفع وار اگر مرتب کریں گے تو مکمل قانون بن جائے گا پہلی شک کیا ہے وَإِن فتح من الْمُؤْمِنِينَ مینختلوف اصرحو بہنا اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے ماں بہن سلاح کراؤ ضمنی طور پر ایک بات تو یہ سامنے رکھیے کہ اہل ایمان لڑ سکتے ہیں اور یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے ظاہر بات ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے صحابہ کرام پس منظر میں ہے یعنی دو مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا یہ بالکل کرینے قیاس ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو لازمن جو ہے کافر قرار دے کر ہی بس کریں بلکہ یہ کہ دونوں اہل ایمان ہوتے ہوئے بھی لڑ سکتے وہی جو انسان کی جبلی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو بھی کمزوری کے پہلو رکھے ہیں انسان و اور خلق الانسان انسانوں میں آجل یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا حوالہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اس کی بنا پر اختلاف پیدا ہو جانا اختلاف میں شدت پیدا ہو جانا یہ قرین قیاس ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی انہونی ہو گویا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو صحابہ کرام میں بھی جھگڑے ہوئے حضرت علی اور حضرت باویہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ ان کے ماں جو جنگ ہوئی جنگ جمل ایک طرف حضرت علی ایک طرف حضرت عائشہ ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائی تو اس کے لیے بعض اوقات جو ہے لوگ ان معاملات میں بھی بہت ہی مبالغے پر آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک خاصی معروف شخصیت ہے کہ جو اس کے قائل ہے کہ چونکہ یہ ہے آیت قرآن مجید میں آئی ہے لہذا ہم تسلیم نہیں کریں گے جنگ جمل ہوئی یہ صرف کہیں جھوٹ کسی نے قصہ بیان کر دیا صاحب آپس میں کیسے لڑ سکتے تھے ہم نہیں مان سکتے کہ جنگے سے فین ہوئی یہ بھی کہیں جیسے کہ وہ غلام احمد پرویز صاحب نے تمام احادیث کو جو اجمی سازش قرار دے دیا یہ در حقیقت جو ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لئے یہ واقعات گھڑ لیے گئے قرآن مجید کو ہم سند مانیں گے اور ان تمام چیزوں کی نفی کر دیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ و تعالیٰ مجمعین وہ آپس میں لڑ سکے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تا فتح بنل مومین اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اور یہاں پر جھگڑا اس طرح کا نہیں ہے جسے عام جھگڑا کہتے ہیں اختتال یہ بابے افتعال ہے قتل سے باقاعدہ جنگ اگر ان کے مابین خوریزی تک کی نوبت آ جائے جھگڑ پڑے لڑ پڑے اب ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تر تر درجے کے جو نزاعات ہوں گے جھگڑے ہوں گے وہ اس کے تابع خود بخود ہو گئے ایک آخری بات کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے حکم دیا جا رہا حکم کیا ہے انتا فتانومنی نقطل سلح کراؤ اور یہ بھی فعل امر ہے اور للوجوب اگر کوئی اور قرینہ نہ ہو تو جہاں بھی فعل امر آئے گا گویا کہ وہاں پر وہ حکم جو دیا گیا ہے اس سیزے میں وہ واجب ہو جائے سلح کرانا واجب ہے اصلاح کے لیے کوشش کرنا واجب ہے سلح کروانے کے لیے امکانی حد تک ساری واجب ہو جائے گی یہ گویا کے ایک انڈیفرنس کی رویش ہوتی ہے اجی ہمیں کیا ہے اپنے معاملات آپس میں جانے یہ تو بھائی ہیں پھر مل بیٹھیں گے ہم نے خامخا کسی کا ایک کا معاملہ صحیح سمجھا اور دوسرے کو کہا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو تو ہماری اس سے رنجش ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خامخواہ ہم اس سے ملنے سے گئے یہ تو بھائی ہیں پھر آپس میں مل جائیں گے سو طرح کی مسلحتیں آتی ہیں جس سے کہ یہ ایک انڈیفرنس کا رویہ جو ہے ایک لاتعلقی کی آپس کے معاملات آپس میں نپٹائیں ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے خام کی پرائی آگ میں اپنے ہاتھ جلانے کیا فائدہ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے اور کسی بھی معاشرے میں اگر یہ روش ہو جائے گی معاشرہ کمزور ہو جائے گا یہ میں پہلے ارض کر چکا ہوں ان حکام کا پس منظر کیا ہے ایک بہت عظیم مشن ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے اور یہ امت خود منتشر ہو اس کے اپنے اندر رکھنے ہو آپس میں سرپٹل ہو تو وہ مشن کیسے پورا ہوگا سورہ فتح کی وہ آیت مبارکہ جو ہے لاسٹ بٹ ون شہید محمد اللہ وزینا ان دو آیتوں کا میں نے ارض کیا تھا تو تم ہیدی مضامین تھے کہ انہیں کی شرح ہے انہیں کی تفصیل ہے کہ جو پوری سورہ حجرات میں آ رہی اس اعتبار سے جو عظیم مشن تھا دین کو غالب کرنا پورے قرے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ مشن ہے جو امت محمد کے حوالے کیا گیا ہے اب یہ باہم مربوط نہ ہو مضبوط نہ ہو ان میں خود دل پھٹے ہوئے ہوں ان میں رکھنے ہوں ان میں جھگڑے ہوں ان میں اختلافات ہوں ان میں گروہ بندیاں ہوں ان میں آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کے فتح چل رہے ہوں تو وہ کام کون کرے گا تو, تو اصل میں ان تمام احکام کی اہمیت کا پس منظر وہ ہے فرمایا اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کرانا اپنا فرض سمجھو فہم بغت اب دوسری دفعہ ہے فعم بغت اہدا ہوں مالا پھر اگر زیادتی پر تلا رہے ایک گروہ تائ فتان تھا دو گروہ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے جیسے میں نے کہا اختتال اگر خوریزی تک نوبت آ جائے تب صلح کرانا لازم ہے تو اس سے کمتر جھگڑے بھی گویا کہ آپ سے آپ اس میں گویا کے مذکور ہیں وہ ہیں اسی طریقے سے اگر یہ کہ ان میں سے ایک گروہ چاہے دو افراد کا معاملہ ہو چاہے گروہوں کا معاملہ ہو جو اصول حکم دیا جا رہا ہے وہ دونوں حالتوں کے اندر جو ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گا اور لاگو رہے گا ایپلیکیبل رہے گا پھر اگر ایک گروہ ان دونوں میں سے تلا رہے زیادتی پر فہم بغت بغا کہتے ہیں زیادتی کرنا بڑھنا بغاوت کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا فہم بگت عہدہ ہوما الخرا اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی پر تلا رہے اب اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ صلاحی پر آمادہ نہ ہو مصالحت کے لیے تیاری نہ ہو یہ بھی بغاوت ہے دوسرے پر زیادتی پر طلا ہوا ہے چاہے یہ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے تو اسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو لیکن مصالحت کے لیے آمادہ اگر نہیں ہے تو خود یہ اپنی جگہ پر ایک زیادتی کی شکل بن گئی ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ مسالت کرا دی گئی سلح کرا دی گئی ٹرمز طے ہو گئی پھر اب کوئی زیادتی کر رہا ہے دوبارہ اقدام کر رہا ہے پھر زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے تو اب جو حکم دیا جا رہا ہے فقات ال تبھی اب لڑو اس سے جو زیادتی کر رہا ہے اب یہ معاملہ ان دو گروہوں کے مابین نہیں رہا اب تو در حقیقت اس زیادتی کرنے والے گروہ نے گویا کہ چیلنج کیا ہے تمہاری پوری اجتماعیت کو یہ ذہن میں رکھیے کہ اجتماعیت کی مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں ایک تو وہ آئیڈیل شکل ہوگی کہ تمام دنیا میں ایک ہی حکومت ایک ہی نظام ایک ہی معاشرہ ایک ہی ملت ہو تو ظاہر بات ہے اس وقت وہ حکومت اس وقت کی جو ہوگی وہ مخاطب ہوگی ان آیات کی فرض کیجئے کہ وہ شکل نہیں ہے مختلف معاشرے مختلف قومیں ہیں تو جو اب ان کا نظام ہے وہ گویا کہ مخاطب ہے ان حکام کا یہ بھی نہیں ہے فرض کیجئے کہ انگریزوں کے دور میں ہم غلام تھے مسلمانوں میں جو بھی اکابر ہیں جو بڑے ہیں جن کے بھی بات سنی جاتی ہے جن کے ساتھ بھی کچھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کی بات لوگ اب ماننے پر آمادہ اب وہ گویا کے مخاطب ہو جائیں گے تو جن کے لیے بھی یہ کرنا ممکن ہے وہ سب کے سب مخاطب ہے ناکام کے اب ان کا فرض ہو جائے گا کہ لڑے ان کے خلاف اور یہاں پلف کاتلو آیا ہے جاہدو بھی نہیں کاتلو جنگ کرو ان سے کہ جو زیادتی پر تلا ہوا ہے یہاں معاملہ جو ہے اب گویا کہ دو فریقوں یا دو افراد کے مادہ نہیں رہا ہے بلکہ اس نے گویا کہ مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کو چیلنج کیا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ حضور کی شان میں ذرا سا سوئے ادب یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد اس کے ایک ستون کو ڈھا دینے کے مترادف ہے اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے کسی گروہ کا مسلمان کسی دوسرے گروہ پر زیادتی پر تلے رہنا یہ بھی چیلنج ہے اس پوری حیات اجتماعی کے لیے پوری حیات ملی کے لیے لہذا وہاں پر اب فرض ہو جائے گا کہ لڑو ان سے کہ جو زیادتی پر تلے ہوئے ہیں حتہ تفیع الا امرہ یہاں تک کہ وہ جھک جائے یا واپس آ جائے رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف ظاہر بات ہے اصول تو وہی رہے گا پھر انتلازات انفیشۂ فردو ہل اللہ ور رسول یہاں کہیں جھگڑا ہوگا فیصلے تو ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق آبادی احکام تو وہی ہیں مستقل اطاعتیں وہی دو اطاعتیں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت تو اگر اللہ کی بات کی طرف لوٹ آ جائیں اس سے مراد اگر تو ہے مصالحت تو مصالحت بھی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور جب مصالحت ہو چکی ہے اب اگر وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ اب یہ امر اللہ کا قائم مقام وہ ٹرمز ہیں وہ شرائطیں جن پر سنا ہوئی ہیں انہیں دوبارہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان شرائط کو تسلیم کریں ان پر عمل کریں ان کو قبول کریں حقہ تفیع علام دلّہ فعن فات فاصلے ہو بینا بلا ادل واک سے تر اگر وہ رجوع کر لے لوٹ آئے ف کہتے ہیں لوٹنے کو اگر وہ لوٹ آئے رجوع کر لے پھر وہ سدھا پر آمادہ ہو جائے پھر سدھا کر لے تو اصسر نو سلا کرا دو فاصلے ہو بے نہ کرا ان کے ماں بہن بلادل واک سے تو دیکھیے یہ ہے قرآن مجید کی جو اعجاز کلام ہے یہاں پہ دو مرتبہ لفظ دہرایا ہے بلادل وقص تو کیوں اول تو یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی صلح کراؤ عدل کے ساتھ عدل ہی کے ساتھ ہوگی مسلمان تو جب بھی صلح کرائیں گے عدل کے ساتھ کرائیں گے لیکن یہ چونکہ معاملہ ہو چکا ہے اس نوعیت کا کہ ایک فریق نے زیادتی کی اور زیادتی کر کے پھر مسلمانوں کے اس نظام اجتماعی کو چیلنج کیا یا اس پر اصرار کیا یا صلح کے جو بھی شرائط تھیں ان سے اس نے روگردانی کی اس سے سرتابی کی اب اندیشہ ہے کہ جب دوبارہ مساجت کرائی جائے تو کہیں اس پر زیادتی نہ ہو جائے اس لیے کہ اب صلح کرانے والے خود ایک فریق بن چکے ہیں جو کہ حکم انہیں دیا گیا تھا فقات التی تبزی حتہ تفیہ العمد تو گویا کہ جو اولن اس صلح کرانے والے تھے جو صلح کنندگان تھے اب وہ خود فریق بن گئے اب تو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اسے لڑو اب جب ان سے جو اگر انہیں مجبور کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اب ان پر کوئی نارواز یاد بھی ہو جائے تو اس لیے یہاں پر دو مرتبہ اس لفظ کو دوہرا کر لایا گیا فاصلے ہوں سے ان کے ماں بہن پھر صلح کرا دو انصاف کے ساتھ اور دیکھو قسط یہ قسط کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے بلکہ عدل کا لفظ بھی ہے قسط میں آتا ہے کہ اگر یہ سلاسی مجرف ہو کا تو اس کے معنی ہے نا کرنا باب افعال سے ہو سلاسی مزید فیتیں اکستا یوگ سے تو اقساتن تو اس کے معنی انصاف کرنا یہ بالکل مخالف متضاد معنی ہو جاتے ہیں فاصلے ہوں بین ہما بلادل سے تو ان اللہ یقب المخص یقینا اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد وہ آیت آ اس پورے معاملے میں جو اس کی روح باتنی ہے جو سامنے تمہارے ہر وقت رہنی چاہیے وہ کیا ہے ان نمل منہ اخمتون فاصلے ہو تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہے ان کے ماں بہن دو بھائیوں کے ماں بہن سلح کرانا اپنا فرض سمجھو متقلّہ اللہ, اللہ کا تقواہ اختیار کرو یہ شروع میں میں نے ارض کیا تھا کہ اس سرہ مبارکہ میں تین مرتبہ تو تقو یہ فیل امر کی شکل میں آیا ہے اور دو مرتبہ مزید آیا ہے تقوا کی ترغیب کے لیے دوسرے اسلوب آئے ہیں اس لیے کہ یہ تمام محکام اپنی جگہ پر دھرے رہ جاتے ہیں اگر روح تقوا ایسا بھی ہوگا کہ لفظی تقاضا تو پورا کر دیا گیا لیکن حقیقی جو ہے روح جو ہے وہ مجروح ہو گئی اس اعتبار سے اگر تقوا نہیں ہوگا تو محض احکام پر عمل کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے یہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ حکم آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ نہایت اہم نہایت ضروری اور سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ نہایت فیصلہ کنش ہے اس طرز عمل کو جو شخص اختیار نہیں کرتا جس کسی بھی اجتماعیت میں ہے ایک گھر کا معاملہ ہے بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تیسرا بھائی یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کیا ہے آپس کا معاملہ طے کرے وہ گھر جو ہے پھر اس کے اندر کیفیت جو ہے باہمی اتحاد کی پیدا نہیں ہو سکے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو معاملہ ہے کہ جنگ تک نوبت آ جائے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں جو ایکزرٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کسی پر آپ اپنا دباؤ ڈالیے کہ اگر آپ یہ کام جاری رکھتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ مجھ سے پھر آپ کا تعلق نہیں رہے گا کم سے کم کس درجے میں تو سوشل پریشر آدمی ڈالے اگر فرض کیجئے نصیحت بھی کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ ذاتی کر رہے ہیں نہ کیجئے لیکن اپنا معاملہ جو کا تو اس کے ساتھ رکھا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یہ چیلنج کرتا ہے اور یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اگر آپ اپنی اس روش کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے یا تو مجھے قائل کیجیے کہ آپ کی روش درست ہے لیکن اگر آپ کی روش غلط ہے تو اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر میرا آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا یہ سب سے ہلکی شکل ہے نقلا و نت روکو میں یہ جخلاؤ و نت روکوں پر بھی عمل اگر ہم کرنے کو تیار نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ سیدھا تو کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے پھر اجتماعیت کا تو حق ادا نہیں ہوگا اس کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ بلند ترین سطح پوری امت مسلم اس کے اندر اختلافات بڑے بڑے گروہوں میں قوموں میں ہو جانا اس میں جنگ و جدال تک ہوریزی تک نوبت پہنچ جانا یہ ایک انتہائی شکل ہے کہ جو ان اس آیت مبارکہ میں زیر بحث آئی لیکن اسی کو نیچے بالکل جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک لے آئیے تمام بین الانسانی معاملات میں آپ اس میں دوستوں کے معاملات اگر کوئی دوست دوسرے دوست پر زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں حالانکہ آپ کی رائے ہے کس نے زیادتی کی ہے لیکن آپ نے اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو کا برقرار رکھا ہے کوئی سوشل پریشر بھی ایگزٹ آپ نہیں کر رہے اس پر تو معلوم ہوا کہ پھر سیرت و کردار نہیں ہے اور پھر یہ جو آپ کا ہونا چاہیے طرز عمل اسلام کی روح سے اور عقل سلیم کی روح سے نہ صرف اسلام اور قرآن بلکہ عقل سلیم یہ تو منطق ہے سیدھی سیدھی بات ہے انسانی معاملات کا صحیح رہنا جو ہے اس کا داروبار اس پر ہے فتح فاصلہ لکھرا فقاتل انفاط فاصل واپس بارک اللہ علی وکم في القرآن العظيم نفانی وم بالآيات وزد الحکیم